الحمد اللہ تعالی صداق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شاد حبيبه مخبرا وعاملا محبوبہ تمام ثنا تعریف و توصیف اللہ جلدا مجتو الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے شہشہات بھی اللہ جلّہ عالیہ کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امن رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ ایوب مال کے رقاب امن فخر ارب و عجم والیے کونو مکان سیاہ لا مکان سی انسوچا ان سوچاں سر ورے لالا رخان نی رے تاباں سر نشینے ماہ وشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تمائےائے توراں سر خیلے زہرا جمالہ جل بائے سبھے اذم نور ذات لم یزم بائ سقوین عالم فخر آدم ببنی آدم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 برادران اسلام معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باتی کے الہی دس روزہ تربیتی دینی کوس آج اپنے اختتام کی آخری منزل کی طرف روان دوا ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم باغ رب العزت میں اپنی نیازمندیوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے اللہ ہماری زندگی کی ساری خطاؤں سے درگزر فرمائیں دعا کی فضیلت اور آداب کے عنوان سے آج مختصر گفتگو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے دعا لفظوں کے تکرار کا نام نہیں بلکہ بندگی کے اظہار کا نام ہے جو بات بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ بات اپنے رب سے کہتا ہے دنیا کے کسی شخص سے مانگیں دونوں صورتوں میں انسان کا سر جھک جاتا ہے وہ انکار کر دے تب بھی اور وہ جھولی بھر دے تب عارف عبد المدین نے کیا خوب کہا تھا اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا ہر آسرہ بندے کو کمزور کرتا ہے اور احسان جتلانے کے کوئی نہ کوئی ڈھب اور طریقے انسان کی طبیعت اور فطرت ڈھونڈ لیتی ہے لیکن مالک کے در پہ جو دست سوال دراز کرتا ہے مالک اس کی جھولی رحمت سے بھرتا بھی ہے اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے اور میں اس کی جھولی بھرتا ہوں اوروں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے کل ما یا بو بے کم ربی لعاؤ کم اے محبوب فرما دو اے لوگوں اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا تو مانگتے رہو وہ جھولیاں بھرتا رہے گا وا اعضا کا عبادی انّی فنی قریب اے محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پتہ پوچھے تو ان آنے والوں کو کہہ دیجئے بتلا دیجیے میں دور نہیں قریب ہوں مل جاؤں گا عجیب و دعوت دا ازا اور جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں اس کو رحمتوں سے کرم نوازیوں سے اور جو اس کی طلب اور چاہت ہے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وََِ وسلم نے فرمایا ان دعا ود عبادہ بے شک دعا عبادت ہی ہے اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں جس کو امام تک نے اپنی صنعت کے ساتھ بیان کیا ہے ادعا و بخل عبادہ دعا عبادت کا مرض ہے عبادت کی جان ہے حدیث کے اور نور الفاظ ہیں ادعا مفتاح الرحمہ دعا رحمت کی چابی ہے ادعا سلاح المومن مومن کا اصلہ ہے و الدین اور دین کا ستون ہے وہ نور السماوت زمینوں کا بھی نور ہے آسمانوں کا بھی نور ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے لس اکرما اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے اور سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے دنوں میں اسے یاد رکھتا ہے جب خوشحالیاں ہوں جب اللہ آسودگی اور بہاریں عطا فرمائیں تو جب تنگی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ جلا شان ہو اس پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نازل فرماتا ہے تو دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے رب سے گفتگو بھی ہے نیاز مندی اور اڈس کا طریقہ بھی ہے رب کو منانے کا سلیقہ بھی ہے بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز بھی ہے ایک دکھے ہوئے دل کی اپنے محبوب کے سامنے فریاد بھی ہے اور جو بات بندہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے وہ بغیر کسی تردد کے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے اگر کسی سے مانگنا ہو تو وقت مناسب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو فلاں کے سونے کا وقت ہے لیکن رب کے حضور جب بھی حاضر اس کا در کھلا ہوا پاؤ گے دن کو آؤ یا رات کو گرمی میں آؤ یا سردی میں موسم کوئی بھی ہو رت اور زمانہ کوئی بھی ہو پھر جس لہجے جس زبان میں تم مانگنا چاہو تمہارا رب تمہیں دے گا یہ لازمی نہیں ہے کہ سادی کا انداز ہو یا جامی کی شوخی ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے یا اقبال کی ادائے قلندرانہ ہو تو پھر ہی دعا ہوتی ہے وہ تو گونگوں کی سزائیں بھی سنتا ہے یوں ہی ہاتھ پھیلا دو نظم میں بولو نثر میں بولو عربی میں بولو ہندی میں بولو تمہارے پاس سہبان کا لہجہ نہیں ہے تمہارے پاس لبیت کا لہجہ نہیں ہے تمہارے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں. تم ہاتھ پھیلا دو وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کی بھی لاج رکھے گا وہ تو دل کی دھڑکنوں کی صدا بھی سنتا ہے وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے تمہارا رب عرا زبیبا نملتی سودا اس کالی چیوٹی کے پاؤں کی جو رگڑ ہے اس کو بھی تمہارا رب سنتا ہے تو اس لیے جب بھی بولو سرگوشی میں بولو فکار کے بولو اپنے لیے مانگو اوروں کے لیے مانگو مانگ لیے پھر مانگو بار بار مانگو 100 بار مانگو جس لہجے جس انداز میں مانگو تمہارا رب تمہاری جونیاں رگنے والا لیکن کچھ وقت کچھ جگہیں کچھ مقام ایسے, ایسے ہیں کہ جہاں ایک مانگو تو کروڑا تھا کرتا ہے کچھ اوقات شریفہ ہیں کچھ مقامات شریفہ ہیں یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں میدان عرفات میں مانگو کابت اللہ کے سامنے مانگو ملتظم پہ مانگو اور جہاں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا یقین و اذان ہے وہاں مانگو کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کر کے مانگو تو جہاں مواقع اچھے ہیں وہاں مانگو تو عطا کرتا ہے پھر کچھ دن اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں میں دعا قبول ہوتی ہے یوم عرفہ کو مانگو ہفتے کے اندر جو دن ہیں سات ان میں جمعے کے دن مانگو مہینوں میں رمضان کے باہے نور میں مانگو اسی طرح ساتوں اور گھڑیوں کو لیں تو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں مانگو فرض نمازوں کے بعد مانگو تو وہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا دعاؤں التجاؤں اور تمناؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہانہ ہے ایک بزرگ سے پوچھا گیا دعا کیا ہے کہا ایک گناہ کیا تھا بیس سال ہو گئے توبہ کرتے ہوئے ایک گنا کیا تھا بیس سال توبہ کرتے گزر گئے روز اٹھ کے مانگتا ہوں روز اٹھ کے توبہ کرتا ہوں روز اٹھ کے اس کے در پہ حاضر ہوتا ہوں تو ایک گناہ کیا سال توبہ کر رہا ہوں اس کی چوکھٹ پہ آنے کا ایک بہانہ ہے تو اس سے مانگتے رہو اس کی حضور حاضری دیتے رہو اس کی چوکھٹ پہ اپنا دامن پسارتے رہو اپنی جولی پھیلاتے رہو کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں کفر و اسلام کی لڑائی ہو اور سارے صفحیں باندھ لیں تو حدیث میں آتا اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے اور جو دعا مانگو اللہ اس وقت پوری فرماتا اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا جب بارش برس رہی ہو تو برستی بارش کے موسم میں جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے اور سجدے میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائے یا بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھ یا اپنے سینے کے برابر اور یا اپنے کنوں کے برابر پھیلا لیں سیدھے ہاتھوں سے مانگے الٹے ہاتھوں سے نہ مانگے حضور علیہ السلام جب ہاتھ پھیلاتے تھے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بغلوں کی سفیدی نطر آنے لگتی تھے تو اپنے ہاتھ پھیلالیں اللہ کے حضور یہ مانگنے کا عدد ہے اور مانگنے کا طریقہ ہے آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طرف نظر رکھیں اور اللہ سے مانگیں دعا مانگنے کا ایک عدد یہ ہے کہ دعا میں سجا نہ ہو یعنی تکلف کر کے جوڑ کافیا ملانے کی کوشش نہ کریں اگر کسی کی گفتگو مکفص مسجہ ہوتی ہے اور وہ تکلف کے بغیر جو ہی جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو ایسی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ تکلف سے باہر ہوگی ورنہ لفظ جوڑ جوڑ کے اور تکلف کے ساتھ لفظوں کی کتابیں لگانا تو توجہ بٹ جائے بلکہ اللہ سے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں مانگو وہاں اپنی عبادت نہ دکھاؤ وہاں لفظوں کے جادونا جگاؤ وہاں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو اللہ اکبر اور دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے تدرغ اور خوشبو کے ساتھ مانگو زاری کے ساتھ مانگو رب تدرغ خفیہ اپنے رب کو خفیہ انداز میں اور زاری کرتے ہوئے پکارو چونکہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کی وہ لاج رکھتا ہے اور گناگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دے ایک بزرگ تھے اور وہ بہت دریا دل تھے ان کے پاس جو بھی آتا اس کو عطا کرتے نوبت ایسی بھی آئی کہ انہوں نے قرضے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو مالا مال کیا وقت آ کر آنا تھا تقاضا کرنے والے آ پہنچے اب انہیں یہ فکر تھی کہ میں اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کروں کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا لحاظ اور خیال ہوتا ہے حضرت غوثی آزم شیخ جیلانی فرماتے ہیں آدھی فقیر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹھ کھڑکے بچے تتا ہوا آن فکیر کھاخا جاون راضی ہوئے بلا یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے وہ کھلا کے خوش ہوتا ہے اس کا گھر بھی لٹ جائے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی وہ غنی ہوتا ہے اور غنا کا تعلق دل سے ہے شیخ سازی فرماتے ہیں سخاوت بدلس نہ بمال بزرگی بعلس نہ بسال بزرگی عقل سے ہوتی ہے سالوں سے نہیں ہوتی اور جو غنا ہے وہ دل سے ہوتی ہے مال سے نہیں ہوتی انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ یہ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں ان کی خدمت کرنی ایک بچہ حلوہ بیچتا تھالی میں رکھ کے گزرا اور آواز لگائی بابا جی نے کہا کہ یہ میرے مہمانوں کو کھلا دو میں تمہیں پیسے دے دیتا اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا ایک لمحے میں میرا کام بن گیا سارا مہمانوں کو کھلا دیا کہا بابا جی پیسے کہا بیٹھ کر بچہ بیٹھ گیا دو چار دس لمحے گزرے اس نے پھر کہا بابا جی پیسے کہا ان سب نے پیسے لینے جب انہیں دوں گا تمہیں بھی دے دوں گا بچے نے جب, جب, جب یہ سنا تو اٹھ کے دھونا شروع کر دیا اس نے کہا کہ بابا جی میری ماں میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی اور میں یہ تین بچہ ہوں میرے گھر کا چولہا صرف اسی پہ جلتا ہے اور تم میرے پیسے روک کے بیٹھ گئے ہو بچے نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور کوئی شخص اشرفیوں کی تھیلی دے کر بابا جی کی خدمت میں نظر پیش کرنے آیا انہوں نے جتنا بھی تقاضے کرنے آئے تھے سب کا قرض چکا دیا بچے کا بھی قرض چکا دیا جو کرسات انہوں نے کہا بابا جی ہم اتنی دیر کے بیٹھے ہیں اور کوئی نظرانہ نہیں آیا تھا اور یہ ابھی آیا ہے اور کام بن گیا فرمایا تمہارے اندر اتنی دیر سے کوئی رونے والا نہیں تھا ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا تو جب دعا مانگے تو تتنو اور زاری کے ساتھ دعا مانگے اللہ گناگار کی آنکھ سے بہے ہوئے آنسو کی لاج رکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس انداز سے مجھے پکار رہا ہے جب بھی دعا مانگے قبولیت کا یقین کر کے دعا مانگے کہ میری دعا باہر صورت قبول ہو اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول ہی ہوتی ہے ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جب مانگا اس وقت مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ملا وہی لیکن اس وقت نہ ملا کچھ عرصے کے بعد ملا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا اس کے بدلے کچھ مل گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا اس کے بدلے بھی کچھ نہ ملا کوئی آنے والی مصیبت کا رخ موڑ دیا گیا دعا رائے گا نہیں گئی اور کبھی ایسا ہوا جو مانگا نہ وہ ملا نہ اس کے بدلے میں ملا نہ کسی مصیبت کا رخ موڑا گیا بلکہ اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا گیا اور اس کا سلا اللہ کا قیامت کے دن عطا فرمائے گا اور اس دن جب دعاؤں کا ذخیرہ جو موجود ہوگا جب ملے گا بندے کو تو آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی آج اس کا سلا مجھ کو مل جاتا تو دعا قبول بہار صورت ہوتی ہے لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں اللہ تعالی حکیم ہے وہ جانتا ہے اس کو کب دینا ہے کیا دینا ہے اس کی مانگ اور ڈیمانڈ اور چاہت پہ نہیں بلکہ اللہ اپنی حکمت بالغ کے تحت جانتا ہے باپ گھر آیا فروٹ کی ٹوکری لے آیا بچوں کے لیے لے کر کے آیا لیکن ایک دم نہیں لے لیتا اسے پتا ہے کب کس وقت دے رہے وہ اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے اور وہ بچوں کی ضرورت کے تحت اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق دیتی ہے لایا سب کچھ بچوں کے لیے اللہ سمت ہوا مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت یہ کوسے کا کی رنگینیاں یہ اگے ہوئے سبزے یہ بہتی ہوئی نہریں یہ کائنات کا نظم زمانے کی بھوک کلمونیاں رنگوں اور خوبصورتیوں کا جہاں اور دنیا زمین کی کوکھ میں دبے ہوئے خزانے پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ذخیرے یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہو لیکن یہ مجھے پتہ ہے ظاہر کب کرنا ہمارے پاکستان میں کیا کچھ موجود نہیں ہے لیکن ابھی ظاہر کر دیا جائے جانے کیا قیامت آتے ہیں اللہ کو پتہ کب میں نے دینا ہے اس کو اس لیے اللہ تعالی کی حکمت بالغ کے تحت جب وہ چاہے عطا کرتا ہے لیکن ہے سب کچھ انسان کے لیے پوری کائنات کا ایک ذرا انسان کے لیے یہ سورج اس کو روشنی دینے کے لیے یہ چاند اس کو چاندنی دینے کے لیے اس کے پھلوں میں رس بھرنے کے لیے سات سمندر اس کے پانیوں کے لیے انسان ذرا سوچے تو صحیح اس رب نے اس کو کیا کچھ کیا زمین کتنا کتنا سونا اگڑ رہی ہے اور کیا کیا کھیتیاں یہ جانور صبح سے لے کر شام تک ایک ہی چارہ کھاتے ہیں اور چھ چھ ماہ تک ایک ہی چارے پہ چلتے رہتے ہیں لیکن انسان اگر دو مرتبہ ایک کھانا مل جائے تو اکتا کا شکار ہو جاتا ہے سوادے کریائے جامع تغیر بھی ضروری ہے کوئی رت ہو مگر عمر بار اچھی نہیں لگتی یہ صبح کچھ اور کھاتا ہے شام کو کچھ اور کھاتا ہے اقسام انواع کی سبزیاں ہیں لحمیات ہیں شہمیات ہیں اس کے لیے جو ہے وہ طرح طرح کے پینے کی چیزیں ہیں کہیں اس کے لیے سبزی کہیں اس کے لیے پانی کہیں اس کے لیے چھتے کے اندر مکھیاں شہد جمع کر رہی ہیں کہاں کہاں سے پھل جوجتی ہیں رس جوتی ہیں اور اس حضرت انسان کے لیے جمع کر رہی ہیں سب کچھ انسان کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغ کے تحت جو چاہے جب چاہے جس کو چاہے جتنا چاہے عطا اس لیے دعا با ہر صورت قبول ہوتی ہے اس لیے دعا کسرت کے ساتھ کرنی چاہیے الہا اور تکرار کے ساتھ دعا کرنا ایک بات کو تین مرتبہ کہنا کم از کم حضور کا یہ طریقہ تھا جب یہ اللہ سے مانگتے تو تین تین مرتبہ سوال کرتے اس کو بھی ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب بار بار کسی چیز کو مانگے تو رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے بیٹا کیا سکول؟ تڑپتی گرمی جلستا موسم لمبی مسافت واپس پلٹا تو باپ سے آ کے کہا کہ مجھے بائی سائیکل لے دو جانتا ہے کہ میرا باپ کنگال ہے لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے بائی سائیکل لے دیں کیونکہ میں اپنے ساتھیوں کے تانے موسم کی شدت حالات کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا باپ کہتا بیٹا اپنے باپ کی حیثیت دیکھو یہ کیا سوال کر رہا ہے اگلا دن ہوا بیٹے نے پھر وہی سوال کر دیا باپ آج تھوڑا سا تلخ ہو گیا کہنے لگا کل بھی کہا تھا اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو کس باپ کا جی نہیں چاہتا بار بار وہی بات کہہ رہے ہو بیٹا چپ ہو گیا تیسرے دن پھر آ کے باپ کو کہا تو باپ آج زیادہ تلخ تلخو کہنے لگا کسی کا گھر لوٹوں ڈاکہ ماروں کسی کی دیوار پلان کیا بات کہہ رہے ہو تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ تلخ ہو ہیں آپ گرم ہو رہے ہیں لیکن مجھے بتاؤ میں بھی آپ کے علاوہ کس سے مانگوں تو یہ جملہ جب باپ سنتا ہے تو اس کا دل پسیت جاتا ہے پھر اس کا لہجہ اس کی گرمی اس کی شدت اس کی حرارت اس کی تلخی ختم ہو جاتی ہے پھر اس کا ذہن منصوبے تراشنے لگ جاتا ہے میں کیا بیچوں میں کیا کروں شہر میں آ کر پڑنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے پھر کیا کیا جتن کرتی ہیں کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑے تو اس سے بھی نہیں کرتی. کیا نہیں ہوتا؟ تو ہوتا ایک ایک چیز ایک بار مانگی، عمل اور تھا. دوسری مانگا، عمل دوسری رنگ ہی بدل گیا لیکن جب باپ کو بیٹے نے یہ گزارش کی کہ ابو میں اور کس طرح پہ جاؤں؟ میں نے سے تو نہیں مانگنا میں نے تو آپ سے ہی مانگنا ہے باپ کے لہجے میں تبدیلی آ گئی مسجد نبوی کا ایک کونا ہے ایک شخص نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا مانگ رہا ہے اللہمہ انی اسعالوگا بینکا انت اللہ لا الہ الا انت اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے تیرے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے مانگو حضورﷺ میں فرما ایک صحابی کو وہ جو کونے میں بیٹھا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہو تو جب یہ ڈھب اختیار کرنیا جائے حضرت مولا کائنات حضرت علی علی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ سنی اور کتنا خوبصورت جملہ اور مانگنے کا کیسا کرینا ہے کہتے ہیں اللہ, من لا اللہ دعا اے اللہ تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پلے دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں میرا کوئی احساسہ نہیں ہے میرا کوئی سرمایہ نہیں ہے میرا سہارا صرف دعا ہے اے اللہ اس شخص کو بخش دے جس کا آسرا اور جس کا سہارا صرف دعا ہے اب بتائیے اس انداز سے مانگا جائے تو رحمت کے دروانی ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال نہیں کر دے گا وہ تو اتنا کریم ہے حدیث سنیے انہ یستحی من عبد رفع ان تمہارا رب حیا کرنے والا کرم کرنے والا جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے مور دوں جب انہوں نے مجھ سے ہی مانگا ہے میں نے بھی نہ دیا تو کون دے دا تو جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ مالک تو میرا رب ہے اللہ خبر اللہمان تربی وانا عبدک اے میرے مالک تو میرا رب اور مہترہ بن رہا جب یہ کوئی انداز اختیار کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے وہ تو اتنا کریم ہے اس کو پکار کے تو دیکھو بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یا سانم یا سانم او میرے مجھے یوسف ملا دے رو رو کے بوڑھی ہو گئی بالوں میں چاندی اتر گئے اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی چہرے پہ چلیاں پڑ گئی جمال رخصت ہو گیا حس جاتا رہا آواز بیٹھ گئی بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے روز صبح اٹھتی ہے شام تک شام کو صبح تک بھت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے یا سانامی یا سانامی یا سانامی میرا یوسف ملا دے مجھ کو لیکن وہ پتھر کا بنا ہوا مادو اور ماد کیا اس کو جواب دیتا ایک دن پچھلی رات کا پہر ہے کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہے یا سانامی یا سانامی کا وظیفہ پڑھ رہی نیند کا جھٹکا آیا زبان بل گئی کہا یا سامادی یا سامادی اے بے اے بے نیاز کہا جبریل جلدی جا جبریل جلدی پہنچ یوسف کے گوڑے کا رخ موڑ دے ملا دے اسے, اسے بچڑی ہوئی کو یوسف ملا دے عرض کی مالک یہ تجھے تو نہیں پکار دے یہ تو بدھ کو پکار دے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے ہوئے فرمایا جبریل اتنا عرصہ ہو گیا بدھ کو پکار دے گئے بدھ نے اسے یوسف نہیں ملایا اور آج جیسے بھی ہے اس نے میرا نام تو لیا ہے اگر آج بھی یوسف نہ ملا پھر سنم اور سمد میں فرق کیا رہا ہے اس لیے یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے اور اس کو ملا دے یوسف اس سے مان کر کے تو دیکھو وہ اتنا کریم ہے وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو الہاؤ تقرار کے ساتھ مانگو زاری کر کے مانگو قبولیت کے یقین سے مانگو تدرہو اور خشو سے مانگو تکلف نہ کرو تم لفظ جوڑنے کی کوشش نہ کرو وہ تمہارے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے اداکاری کرنے کی کوشش نہ کرو وہ تمہارے دل کی دھڑکن اور تمہارے اندر کی کیفیت کو جانتا ہے زاری کرو اور اپنے عجز کو پیش کرو معصف اللہ سے منقطع ہو جاؤ کسی غیر کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے نہ دیکھو کہا مالک تو ہی ہے بس تیرے علاوہ کوئی چاہر نہیں ہے پھر دیکھنا رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں کیسے کرم نوازیاں ہوتی ہیں دعا کا عدد یہ ہے کہ آغاز اس کا الحمدللہ سے کیا جائے اللہ کی حمد سے۔ اور پھر حضور پر ضروط پڑا جائے پھر اس کے بعد جب بھی دعا مانگے سب سے پہلے اپنے لیے مانگو اپنی ذات سے آغاز کریں پھر اوروں کے لیے مانگو اوروں کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بہت جلد قبول ہوتی ہے فرمایا پاک منہ سے دعا مانگو عرض کی حضور پاک منہ کیسے ہوں گے فرمایا ایک دوسرے کے حق میں پاک تو ایک دوسرے کے حق میں مانگو اللہ کو غور فرمائے دعا کا باتمی ادب یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ دعا مانگی جائے اور سچی توبہ کر کے دعا مانگی جائے جب توبہ سچی, سچی ہو تو پھر دعا کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی امام غزالی نے لکھا ہے کہ بند اسرائیل میں بارش ہو ہی نہیں رہی حضرت موس علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے تین دن تک میدان میں جاتے رہے اللہ سے دعا مانگتے رہے تیسرے دن حکم ہوا کہ جو قوم تم لے کر کے آتے ہو اس میں ایک چغل خورا ہے جب تک وہ نکلے گا نہیں باہر یا توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہو حضرت کی مالک مجھے بتا کہ وہ چغل خور کون ہے تاکہ میں اسے نکال دوں کہا موسا خود ہی تو میں چغلی کی مذمت کے اندر خود چغلی کروں میں نہیں بتاؤں تو حضرت موسا علیہ السلام نے کہا بھیا ایک شخص کی وجہ سے بات شروع کی ہوئی ہے وہ نکل جائے اس نے دل ہی دل میں سوچا اگر میں نکلا تھا تو سوا ہو جائے اتنے لوگوں کے سامنے دل ہی دل میں توبہ کی مالک میری وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہیں میں سچی توحبہ ادھر توبہ ہوئی ادھر چھم چھم بارش برسنے لگی تو جب توبہ سچی ہو تو پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ رزق پاک ہو۔ اگر رزق پاک نہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی اور جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں آمت المسلمین کے لیے اس دعا سے بھی اس شخص کا حصہ نکال دیا جاتا حضور نے ایک شخص کا تذکرہ کیا کہ جو طویل سفر کر کے اللہ کے سامنے کھڑا یہ یا یا لمبے لمبے حرام کر جو غذا دی گئی وہ حرام کی جو لباس پہنا ہوا اس کا تانا بانا حرام کرتا اس کی دعا کیسے قبول ہو تو جب رسک پاک ہوگا تو پھر دعا قبول ہو اور جب رزق پاک نہیں ہوگا تو پھر دعاؤں کی قبولیت رک جایا کرتی ہے تو یہ دعا کے ظاہری اور باطنی آداب ہیں جن کی رعایت کر کے ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ جلا شاہ اپنی کرم نوازیوں کا نور ہم سب کے اوپر نازل فرمائے گا دعا اپنے رب سے سرگوشی کرنے کو کہتے ہیں دعا رحمتوں کا ایک خزانہ ہے اور بندہ جب الحا کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس کو دور نہیں پاتا جو آئے تقریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں سی مضمون کو بیان کیا گیا واحض طابادی انّی فنی قریب اے حبیب میرے بندے جب تیرے پاس آ کے میرا پوچھتے ہیں ان آنے والوں کو بتا دے کہ میں دور نہیں قریب ہی ہوں اور پھر فرمایا کہ جب کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں آج اللہ کی توفیق سے اس کی کرم نوازیوں سے یہ جو فہم دین کوس شروع ہوا تھا حسب سابق اس سال بھی آج اپنے نقطۂ اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے اور آج اختتامی دعا کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا میں آج آپ سب لوگوں کے لیے بسمی میں دعا کرنی ہے اپنے لیے آپ کے لیے اور آپ نے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے دعا کا کہا اس کے علاوہ فون کے ذریعے اور مختلف ذرائع سے مجھے دعا کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا اور یہ ہر شخص کی ضرورت اور حاجر ہے ہم کل ہم محتاج اللہ ہے اس لیے جب بھی کہیں کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگے تو ہر شخص کی آرزو ہوتی ہے کہ میرے لیے دعا ہو جائے بہت سارے لوگوں کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ میرا نام لے کر کے دعا ہو نام لے یا نہ لیں اللہ سب کی سنتا ہے لیکن بہرحال یہ آرزو یہ قبولیت کی خواہش میں ہوتی ہے اسی آزو میں ہوتی ہے میں ہوں لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں جنہوں نے مجھے کہا پرچیاں دی جنہوں نے جو ہے وہ پیغام پہنچایا اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو مجھے پیغام تو نہیں دے سکا لیکن اب ان کی آنکھیں مجھے پیغام دے رہی ہیں ان کے دھڑکتے ہوئے دل اپنے لیے دعاؤں کی تمنا کر رہے ہیں جس طرح آپ کے دل دھڑک رہے ہیں یقیناً میرا دل بھی دھڑک رہا ہے اور میں آپ کی آمین کے ساتھ اور آپ کی دعا کے ساتھ اللہ کی رحمتوں اور کرم نوازیوں کے نور کو اپنے لیے چاہتا ہوں میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا آپ میرے لیے دعا گو رہیں گے میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے آپ میرے لیے دعا کریں اللہ میری توبہ قبول فرمائے کہ میں نے ان دس دنوں کے اندر یا اس سے قبل جتنی بھی زندگی گزاری ہے شعوراً یہ کوشش کی ہے کہ کوئی جملہ ایسا زبان نہ آئے جو شریعت اور دین کی روح کے منافی ہو لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے وہ غلطیوں سے مبرا نہیں ہو سکتا امام شافی نے کتاب لکھی اور پھر اس کو ستر مرتبہ پڑھوایا ہر بار کسی نئی غلطی پر متنبع ہوئے تو سترویں دفعہ آپ نے اپنے شاگردوں کہا دا ہو چھوڑ دو اسے اسے چھوڑ دو شافی کی کتاب یہ حق نہیں رکھتی کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو یہ حق صرف اللہ کی کتاب قرآن کو نہیں حاصل اس لیے ہم جتنا مرضی احتاط بولیں امکان غلطی کا بہاد صورت موجود ہے تو مجھے اگر کسی چیز کا علم ہو تو مجھے کوئی جھجھک نہیں ہے۔ کہ اس کا تذکرہ کر کے میں اللہ سے معافی مانگوں اور چونکہ جو گناہ ہے اس کے اعلانیہ معافی مانگے جو مخفی اس کی مغفی معافی مانگے اس لیے مجھے آپ کے سامنے کوئی جھجھک نہیں ہے میرے نزدیک اللہ کی رضا سب سے مقدم ہے اور یہ مومن کے لیے ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود صاحب اگر سے یا قصدن کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں تھی تو, تو میں اس بڑی بذب میں اپنے رب سے توبہ کرتا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے اور مجھے آئندہ بھی حق بات کہنے کی توفیق نصیب ہو اب دعا کے جو آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ یا تو کندھوں کے برابر یا پھر اپنے چہرے کے برابر اور نظر ہاتھوں پہ رہے آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھانا یہ دعا میں مکرو ہے اور پورے یقین اور تیقن کے ساتھ آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ جل شاہ کی بالگاہ میں برسمی میں پل دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو بول فرما میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں آپ میرے لیے دعاگو ہیں پہلے چند دمہوں کے لیے اللہ ربی بنک المۃ اس کا من ہے کہ اللہ میں اپنے ہر جرم اور گناہ سے جو دانستہ اور جان بوجھ کر جیسے بھی کیے اس سے معافی چاہتا ہوں